یا بنی بنی آدم اے آدم خزو زینت مند مسجد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو وہ کلو اور کھاو وشربو اور پیو اولا تو لیکن حد سے نہ بڑھو ان نہب المصرفین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ اخراجہ لی بڑا دی کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا یہ ایک بگڑا ہوا دینی مزاج ہوتا ہے کہ اچھی خاصی چیزوں کو حرام کر لینا اتنی سختی برتتا ہوں چیزوں کے اوپر جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ سختی آ جاتی ہے زندگی خشک ہو جاتی ہے مزاج میں کڑواہٹ پیدا ہونے لگتی ہے اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے خوشی پیدا ہوتی ہے چاشنی آتی ہے زندگی کے اندر کھانا ہے اور پینا ہے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں نا اس کے اندر تو ضرور کرے لیکن یہ نہ ہو کہ ان میں اتنا مصروف ہو کر ان کو مقصد اپنا بنا لیں اب رمضان کا مہینہ ہے آپ چٹنیاں پکوڑے چاٹ دہی بڑے جو جی چاہے کھائیں لیکن یہ نہ ہونا کہ پھر آپ کے مغرب کی نماز چلی جائے یا کوئی اور مسئلہ اس میں ہو جائے عبادات چھٹ جائیں یا بیمار ہو جائیں اور دوسری سختی یہ ہے اپنے اوپر فرض کر لینا کہ اب تو ہم پکوڑے بنائیں گی نہیں بس اس رمضان بہت کہتے سنا گیا لوگوں کو لگتا ہے بہت اعلیٰ نیکی کا معیار ہے افطار میں چھولے نہ کھانا اللہ کو کیا مطلب اس سے کہ آپ آلو گوشت کھاتی ہیں کہ آپ چھولے کھاتی ہیں بلا بجک معیار بنا کر اس کو فلانٹ کرنا اور نیکی کے اسٹینڈرڈ کے طور پر اس کو پیش کرنا اس میں کون سی نیکی ہے اگر کر سکتے ہیں الحمدللہ کھائیے پیجیے انجوائے کیجے کوئی حرج نہیں اس کے اندر یہ بات ہی میرا رسک اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالے سطن انہیں کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں کھانے کے بھی آداب ہیں کہ انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے بیچ میں یاد آ جائے تو بسم اللہ ہی اول اللہ رہو پڑھ لے اگر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتا ہے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے اس میں آکر ایک تہائی کھائیں ون تھرڈ کھانا ون تھرڈ پانی اور ایک تہائی خالی چھوڑ دے جتنا نکالیں اتنا کھائیں ضائع نہ کریں بعض دفعہ فور یا سیون ہنڈریڈ روپیز پر ہیڈ کا بوفے ہم لیتے ہیں اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا خرچ کیا ڈھیر سیلیڈ لے لی نہیں کھا سکتے لیکن چونکہ پیسہ خرچ کیا ہے لیں کے ضرور چاہے اس کو ان چھوڑ دیں بیرے آتے بھری بھری پلیٹیں اٹھا کر لے جاتے ہیں کھانا نکالیں گے اتنا کہ ہم چار دفعہ میں بھی وہ کھانا نہ کھا سکیں اگر آپ اتنا نہیں کھا سکتیں تو آپ نے کیوں لیا سات سو پر ہٹ کا بوفے آپ چیز آڈر کریں لیکن جتنا پلیٹ میں نکالیں اس کو پورا کریں یہ پھکنا یہ پھر شیطان کی غزاج بن جاتی ہے ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں خواہ چھپے اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو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 تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی وہ اہل دوزہ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے ایسے لوگ اپنے نوشتۂ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے پہنچیں گے اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکرے حق تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوفی اما جنار جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے کل دخلت امتن لانت اختہ ہر گروہ جب, جب جہنم میں داخل ہوگا پہلے گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا امتن لفظ آیا ہے اور اخت دوسرا لفظ آیا ہے اخت کہا جاتا ہے بہن کو ساتھی کو تو ایک گروہ آئے گا اور اس کے ساتھ دوسرا گروہ جو کہ پہلے جہانم میں ہوگا اب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور لانت ملامت آپس میں ہوگی ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا یعنی ہو سکتا کہ پچھلی نسل سے غلطیاں ہوئیں پچھلی نسل کی غلطیوں کو اگلی نسل نے فالو کیا تو اب وہ بہت ناراض ہوں گے کہ ہم تو تمہاری عزت تمہاری عظمت کی وجہ سے تمہارے طریقوں کو گلے سے لگائے رہے اور دیکھو ہمارا کیا انجام ہو گیا اسی طرح ساتھی ہوں گے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں کچھ ان کے فالوورس ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے کسی لیڈر کے پیچھے چل پڑنا یہ دعا کیے بغیر اللہ سے کہ اللہ ہمارے نالحق کا حق کن کہ اللہ میں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق قطع فرما یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ لیڈر کس راستے کی طرف بلا رہا ہے اور چل پڑے اس کے پیچھے ہی سوچا کہ بس یہ صحیح ہی جا رہا ہوگا تحقیق نہ کی پتہ چلا اس نے تو جہنم میں لے جا کر گرا دیا تو قیامت کے دن پھر وہ بلیم کریں گے اپنے لیڈرز کو کہ تم نے ہمیں مروا دیا ہم تو تمہارے خلوص پر اعتبار کیا کرتے تھے ہم تمہیں سچا سمجھا کرتے تھے اور دیکھو آج ہمارا کیا حال ہوا تو لانت ملامت لڑائی جھگڑا ہر طرح کا عذاب جہنم کے اندر ہے جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی حتیٰ عدت دار خوفی ہا یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے قولت اخراہ رب من اذا تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے یہاں تو اتنی وفاداریاں اس قدر دوستیاں ایک دوسرے کا ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں آنکھ بند کر کے بات مانتے ہیں نہ قرآن سے ویریفائی کرتے ہیں نہ حدیث سے اور وہاں دشمنی کا یہ حال کہ وہ جہنم کا عذاب جو خود بہت ہے وہ بھی کافی نہ لگے گا کہیں گے اللہ دگنا عذاب دے ان کو کالہ لک الندن اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے ولا کے اللہ مگر تم جانتے نہیں اس لیے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے آگے کی نسل کو گمراہ کیا تم نے بھی تو ہدایت کو خود پہچاننے کی کوشش نہ کی تم نے بھی تو پرواہ نہ کی نیکی ہو یا بدی ہو کوئی دونوں میں سے چیز ہو یہ کسی ایک انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے نیکی کا ایک ذرہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے پھیلتے پھیلتے اوہد کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور گناہ کا ایک بیج پورا جنگل بن جاتا ہے تو انسان کو بہت محتاط ہو کر عمل کرنا چاہیے ہم اپنے عمل سے دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ معاشرے میں کوئی با عزت مقام رکھتی ہیں تب تو ذمہ داری بہت زیادہ ہے اگر ٹرینڈ سیٹرز کی کیٹیگری میں آتی ہیں پھر تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ لوگ فالو کرتے ہیں نا لیڈر سمجھ کے اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں اب جواب کیا ملے گا وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ اور پہلا گرو دوسرے گروہ سے کہے گا کہ تمہیں کو ہم پر کونسی فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزا چکھو ان اللدی نا کزب وانا لاتو ابوابسوائی ولاد خلون الجنتی سمبل قیات و کدالِ نجزل مجرمین یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہر گرز نہ کھولے جائیں گے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اورنا اللہ ہماں جرنا میں ننار اللہ میں آگ سے بچا لے وہ قزالِ کا نجز و <الظَّالِمِن> یہ وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہم ہر ایک کو اس کی طاقت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لا نقلّف نفسََََََََََََ اللّ و اللہ دیکھتا ہے کون کتنی نے کر سکتا تھا میں نے کیا اس کو ہيرڈيٹرى فیکٹرز دیے تھے کیا انوائرمنٹل فیکٹرز تھے کس ماحول میں تھا کیا استداعت تھی اس کے اندر کیا صلاحیتیں تھیں اسی کے حساب سے پوچھا جائے گا اور اللہ کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں علاقا صحاب الجن ہم فیحہ خالدون وہ اہل جنت ہیں وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ہما انا نس الوکل جنّ اللہ ہم تج سے جنت کا سوال کرتے ہیں وہ نظرانہ معافی تاہت ہم انہار ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اب دیکھیں کتنا بھی اچھا ماحول ہے امیجن کریں کہ بہت خوبصورت جگہ آپ بیٹھی ہیں بہترین لباس ہے اور آپ بہت عمدہ کھانا بھی کھا رہی ہیں اتنے میں ایسا شخص کوئی وہاں پر آ جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا اب جنت میں آپ داخل ہو رہی ہیں انشاءاللہ سامنے کوئی آپ کی ناپسندیدہ ہستی بیٹھی ہے آپ نے کہا لو یہ یہاں بھی آ گئی سارا مزہ جنت کا خراب یہ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جو دلوں میں آپس میں دنیا میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صاف کر دے گا پھر جنت میں داخل کرے گا سب دوستوں کی طرح محبت کرنے والے لوگوں کی طرح ہوں گے جنت سلامتی ہی جگہ ہے نا سب امن میں رہیں گے ایک دوسرے سے سب ایک دوسرے سے راضی ہوں گے خوش ہوں گے اور کوئی بھی ان کے دل میں غل نہیں ہوگا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی عالم یہ بھی عالم یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو آپس میں اختلاف کیوں ہے کون جنت میں جائے گا ان دونوں میں سے دونوں ہی جائیں گے اپنی اپنی نیت اپنے اپنے اعمال کے حساب سے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ایک کو ڈالے ایک کو نہ ڈالے صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات ہوئے اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا تو ہمیں بھی بعض لوگ اچھے نہیں لگتے تو ضروری نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں اچھے نہیں لگتے لہذا وہ جنت میں نہیں جا سکتے اگر یوں ہو تو پتہ نہیں کتنی ساسیں ہوں گی جو جنت سے محروم رہ جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ یا بہو جائے یا ساس دونوں ہی انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا کریں ہم سب کے لیے دعا, دعا کرتے ہیں نا کل مومنین کے لیے کہ اللہ سب کو جنت میں داخل کرے تو ہم سب کے دل ہلکے پھلکے ہوں گے ایک دل کی طرح دھڑک رہے ہوں گے وقال الحمد للہ اللہ اللہ اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا سے سفر شروع ہوا تھا الحمد ہی پڑھیں گے منزل پر پہنچ کے وَمَا لَوْلَا <اللَّه> ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے اس وقت ندا آئے گی جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان امال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ بفکن علم توحب و تردا اللہ میں توفیق تھے ان کاموں کی جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہے و اصحاب اسحاب اصحاب النار پھر یہ جنت کے لوگ دو والوں سے پکار کر کہیں گے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 و بینجاب الرافارکیم ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے یہ ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانیں گے اب یہ آراف والے کون ہوں گے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے والدین کی اجازت کے بغیر قتال فی سبیل اللہ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے اب جنت میں جانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی اور جہنم میں جانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے فی سبیل اللہ شہید ہو جانا تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ورن و اسحابل <الْجَنَّة> وہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیو۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جد تھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں جیسے آپ دیکھیں کہ کفار مکہ کہتے ہوں گے نا ان کے سردار جو تھے ابو جہل ابو لہب جیسے وہ کہتے ہوں گے یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ خباب ابن عرت رضی اللہ عنہم یہ غلام یہ جائیں گے جنت میں خوب ہستے تھے خوب مذاق اڑاتے تھے تو دیکھ لیں گے کہ وہ جو بظاہر دنیا میں غریب نظر آتے تھے دراصل تھے کتنے امیر جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ تو جنت کے اونچے اونچے محل اور خدام اور اشام خرید لے گا کہہ دیا جائے گا ادخل الجنت لا خوف و کم ولا ان تم آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج اور دو سخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے ان کی بے چینی اور ان کی مجبوری دیکھیں کیا کہیں گے ان افید و من او مم رض قا تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو یا ذرا سا رزق دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے اگر دنیا میں یہ محتاجوں کو کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے تو اتنے محتاج نہ ہوتے لیکن نہیں جمع مال و تدا مال جمع کیا گن گن کے رکھا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 اب دیکھیے بلانا اللہ تو نہیں بلا سکتا کسی کو بلانے سے مراد یہاں پر اگنور کر دینا نظر انداز کر دینا دنیا میں بھی کوئی بھولا تھوڑی ہے اللہ کو سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ موجود ہے کیا کرتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے تو کہتے ہیں سو واٹ ہوتا ہے تو ہوا کرے کہتے ہیں اللہ کو یہ کام برا لگتا ہے اللہ خفا ہوتا ہے اس کام پر کہتے ہیں سو واٹ ہوتا ہے تو ہوا کرے وی ڈونٹ کیئر اگنور کر دیا اللہ کو لفٹین دینا زبا اللہ بھی ان کو بلا دے گا پڑے رہے ہیں آگ کے اندر و لقت کتاب اللہ ہدم و رحمت الَََ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آج ہے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے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 یہ جھوٹ کیا گھر رکھے تھے کہ یہ کام اتنی دفعہ کر لو یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو بس کامیاب ہو جاؤ گے اصل شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی شریعت جنہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن الذي خلق سماواتی وردہ فیصد در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا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 ایپسلیوٹ مالک ہے کسی اور کا حکم نہیں چلتا خلق بھی اس کا امر بھی اس کا دونوں چیزیں اسی کی بڑا با ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ادگو ربکم تدر و خوفیہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے انب المعۃدین وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا روایات میں آتا ہے کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے اور راستے میں وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے تو دعا میں اجتماعی دعا جو کبھی کبھار ہوتی ہے وہ تو ایکسیپشن ہے استثنا ہے عام طور پہ روزمرہ کی دعائیں اس میں یہ چار صفات ہونی چاہیے دعا آپ نے پڑھی تدر آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر وہ خفیہ اور چپکے چپکے اللہ سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ لاتف سے باد اصلاح زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے ایک اور چیز آ گئی اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو ودو خوف ہوں و تما اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ ان نہ رحمت اللہ ہی قریب المحسن یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے تو صفات دیکھ لیجیے آج جی کے ساتھ چپکے چپکے خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے جو آپ کو خیال آئے کہ میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہی ہوں تڑپ کے آپ دعا کر رہی ہیں اور ایک ساتھ خیال آ رہا ہے کہ میں نے جو فلان گناہ کیا تھا نا جو میں نے اس دن فلاں کی غیبت کی تھی یا میں نے ان کو تانا دیا تھا شاید اس وجہ سے اللہ میری دعا قبول نہ کرے اس گناہ کو نوٹ کر لیجے اور اس کو زندگی سے مٹانے کی کوشش کیجئے تو انسان خوف کے ساتھ اور تما اور لالچ بھی رکھے کہ اللہ قبول کرے گا ضرور میرا گناہ بخش دے گا اور میری دعا قبول کرے گا تو دعا کا ادب یہاں بتایا جا رہا ہے دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا جیسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ماں بچے ٹھیک رہے ہیں اللہ میں ٹھیک رہوں اللہ سب خیریت سے ہو تو قبول فرما لے امین اور کبھی سر کھجا رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ایک رٹی رٹائی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد ہم کو ایک اسپیچ کی طرح کر دینی ہوتی ہے فیلنگس کے بغیر ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی وہ بھی قبول فرمائے اس کی رحمت ہے لیکن دعا بہر حال فیلنگس کے ساتھ ہونی چاہیے جذبات کے ساتھ اگر آپ کو مانگنا سیکھنا ہے تو کبھی آپ فقیر کو دیکھیے کیسے ہاتھ پھیلائے گا آپ کے سامنے کیسے وہ جان کو آ جاتا ہے مانگے جاتا ہے اور مانگے جاتا ہے یا بچوں سے مانگنا سیکھیے جب کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پہلے تو وہ دور دوڑ کے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اسی پہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں کچھ چاہیے ان کو جو ہم خوش کرنے کی کوشش کر اللہ سے مانگنا ہے دوڑ دوڑ کے پہلے اللہ کی رضا والے کام کیجئے نیکیاں کر لیجئے اور اس کے بعد پھر مانگیے کیسے بچے مانگتے ہیں نا ایسی بےچارگی سے یوں دیکھیں گے آپ کی شکل کہ بس آپ ہی ہیں جو خواہش کو پورا کر سکتی ہیں تو جو دل کی خواہش ہوتی ہے وہ شکل پر بھی جسم پر بھی اس کا اثر چھلکنا چاہیے جسم بھی مانگ ہو جیسے بھیک مانگی جاتی ہے ایسے اللہ سے مانگا جائے گڑ گڑا کر اور انسسٹ کر کے مانگی۔ اس یقین کے ساتھ مانگی کہ اللہ ضرور دے گا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے نہیں کہ اللہ مجھ کو چاہیے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی فارم میں آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا وہ نہ رحمتی اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے پھر وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے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 ہم چھ انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے آئی 59 سے 137 اس میں تین انبیاء پری ابراہیمک ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ان کے اندر خرابی کیا تھی شرک اور تین انبیاء پوسٹ ابراہیمک ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور شرک جو کہ جڑ ہے ہر برائی کی اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ شرک جو کہ ان انبیاء کی قوموں میں پیدا ہوئی یہ برائی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے تمدن کی کلچر کی ترقی کے ساتھ ساتھ سائنس کی پروگریس کے ساتھ ساتھ پھر کتنی اور مختلف برائیوں کی شکل و شرک اختیار کرتا چلا گیا ہر گناہ کی جڑ شرک کے اندر ہوتی ہے تو پہلے ذکر ہے نو علیہ السلام کا لقد ارس اللہ نو الم ہی قوم ابد اللہ غیرو ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تمہارے حق میں ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قال الملاً قومی یہ ملا کا لفظ نوٹ کیجئے بار بار آئے گا سردار اس زمانے میں تو قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے آج کے سردار کون ہیں آج تو ٹرائبل سسٹم نہیں ہے آج کے سردار ہیں میڈیا اور ٹیچرز اور ایلیٹس یہی سردار ہیں ٹرینڈ سیٹرز انٹیلیجنسیا جو ہیں قال الملاً قومی اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سریح گمراہی میں مبتلا ہو یعنی رسالت ان کو گمراہی نظر آئی قال یا قومی لئی سبیلتن جواب دیا انہوں نے اے میری قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں آپ دیکھیں اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم تو گمراہی میں ہو یا تم پاگل ہو ہم کہیں گے تم ہوگے پاگل انا ہے نا ہمارے اندر ہم فورن اوفینسو پر آ جاتے ہیں انبیاء میں انا نہیں ہوا کرتی تھی اوفینسو پر نہیں آتے تھے بہت مچیور بیلنس ٹھہراؤ طبیعتوں کے اندر ریئیکشنری نہیں ہوتے تھے بہت ہی آرام سے جواب دیا یا قومی لئی سبھی تو اے میری قوم میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں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 اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم تقوا نہ کرو گے کالا ملول قومی ہی ان لن را کفی صفاہۃن و ان لن کمن القاطین اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے اقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو اس نے کہا اے میری قوم میں بے اقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں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 انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے اچھا تو لیا ہوا عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ٹھیٹ ہلاک ہونے والے قوموں کا حال اللہ کے عذاب سے بے خوف کہتی ہیں کہ ہاں لے آؤ عذاب اگر تم لاتے ہو اگر ان کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی تو کہتے اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہمیں ہدایت دے دے لیکن نہیں کالے آؤ عذاب کالا انہوں نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے آپ دیکھیں جو زندہ ہوتا ہے نا وہی وہ سانپ سے آگ سے ڈرتا ہے تو جو زندہ ہوتے ہیں وہ عذاب سے ڈرتے ہیں مردے سے کہو کہ سانپ آ رہا ہے آگ لگ رہی ہے مردے پہ تو اثر نہیں ہوتا تو مردہ قومیں بالکل نہیں ڈرتیں اور انسان کی روح کے مردہ ہونے کی بھی یہ علامت ہے کہ قرآن میں جب وہ عذاب کی آیات پڑھتا ہے بالکل ڈر نہیں لگتا اور جب جنت کے بارے میں پڑھتا ہے کوئی لالچ نہیں آتی اس لیے کہ نہ مردوں کو لالچ آتی ہے نہ مردے خوف کھاتے ہیں زندہ لوگوں کے اندر لالچ بھی ہوتی ہے خوف بھی پیدا ہوتا ہے فی انتم و او ما نزل اللہ من سلطان کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا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 اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک تمہیں منزلت بخشی تتخذون من قصورا الجبال اللہ ولا الارض آج تم اس کے ہموار میدانوں میں علیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو گھروں کا ذکر ہے گھروں کی محبت گھروں کو سجانا سوارنا ان کو جھاڑنا اور پونچھنا اور اتنی محبت کرنا کہ ان کو معبود کا درجہ دے دینا اور اتنے انوالو ہو جانا ان کاموں کے اندر کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا وقت بھی نہ بچے ان کاموں کی وجہ سے اس قدر ہاؤس پراؤڈ ہو انسان تو یہ چیز پھر انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے دیکھیں نا اب یہ قوم تو چلی گئی ان کے گھر آج تک باقی ہیں قوم سموت کے بنائے ہوئے تھنڈرات باقی ہیں گھر اپنی جگہ رہ جائیں گے ہم چلے جائیں گے ان گھروں کے پیچھے ہم اپنی آخرت کے گھر کو برباد نہیں کر سکتے داؤ پہ نہیں لگا سکتے ربی اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف فرضی کر گزرے اور صال علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو آخر کار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے کی پڑے رہ گئے اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں اور لوت علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اب یہاں آپ دیکھیں لوۃ علیہ السلام کون ہے یہ پوسٹ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شرک کے ساتھ اب کیا ہوا معاشرتی فساد سوشل ڈس آرڈر بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا اور کیا چیز پیدا ہوئی سیکشول پرورژن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 و ماکانا جواب قومرجر یتماسن تو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں آج اخباروں میں کیا لکھا آتا ہے جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں کہتے ہیں کہ فوحاشی بند کرو یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی اناسوئت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 اب یہاں پر آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے کنٹینیو ہوگا تو اس کو ساتھ کریں گے دعا کر لیجئے اب وہ آداب تو آج ہی پڑے ہیں تدروم و خفیہ اور خوفوں و تمعہ کے ساتھ ایک نکی کا کام تو کیا ہے الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھا ہے اور سنا ہے تو دعا کر لیجئے جو آپ کے دل میں ہو والآخر دعوانا ان الحمد ہی رب العالمین